شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا بھائیوں اب جو شعر ہے سبحان اللہ نبی پاک مبارک سخاوت کا تذکرہ آلہ حضرت جب بھی کرتے ہیں کمال کرتے ہیں لکھتے ہیں سائلوں دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کیا خوبصورت بات ہے کہ اے دربار مصطفیٰ کے منگ تو مایوس نہ ہو بلکہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنا ایک دن آئے گا اور جلد آئے گا اور ضرور آئے گا جب وہ اپنے کرم کا ایسا مظاہرہ فرمائیں گے کہ تمہاری جھولیوں کو بھر دیں گے نبی یہ پاک علی علیہ رات والسلام کے در سے کون خالی جاتا ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ وہ جگہ ہے جہاں جو مانگنا ہے مانگو ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار آقا ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے سبحان اللہ ایک خوبصورت بات کتابوں میں لکھی ہے حاتم تائی کی سخاوت کا بڑا تذکرہ کتابوں میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے لکھا کہ حاتم تائی کے گھر کے دس دروازے تھے ایک سائل پہلے دروازے پر آتا وہ اسے عطا فرماتا اور جب وہ دوسرے پر اسی وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا تو بغیر ماتھے پہ شکن لائے وہ دوسرے سے بھی دے دیتے ایک ایک کر کے دروازوں سے ایک ہی سائل آتا وہ 10 کے 10 دروازوں سے ضرور اتا فرماتے تو بڑا نام ہے ان کا سخاوت میں مگر اس شاقا نے مصطفیٰ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ حاتم تائی واقعی بڑا سخی ہے کہ دس دروازوں سے آنے والوں کو بھی نوازتا ہے مگر سائل جو ہے وہ دس دروازوں پر گیا کیوں کیونکہ اس کی طلب پوری نہیں ہوئی پہلے پر گیا تو دوسرے پر جانا پڑا دوسرے پر گیا تو تیسرے پر جانا پڑا نبی پاک کا در وہ ہے کہ ایک ہی بار میں اتنا اتا فرماتے ہیں کہ پھر جھول میں جگہ باقی نہیں رہتی شاعر لکھتے ہیں نا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو آل حضرت نے بھی لکھا نا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہم مانگتے قطرہ ہیں مگر وہاں دریا بہ جاتے ہیں وہاں کرم کے دریا بہتے ہیں میرے کریم سے گھر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں سبحان اللہ اس کریم آقا کی بات ہو رہی ہے ان کے کرم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہمت نہیں ہارنی مایوس نہیں ہونا بس دامن کرم سے وابستہ رہنا ہے ایک نگاہ اٹھنی ہے اور سارے کام بن جانے ہیں آلاتت لکھتے ہیں سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا سائ لو سخی کا تھام لو ہاتھ تھام لو ہاں سخی کا، تھام لو،, سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے ہو جائے گا نہ کچھ انعام ہی جائے گا سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ، اگلا شیر سمجھیے بہت خوبصورت تخیول ہے بڑا خوبصورت اشارہ ہے یادِ ابرو کر کے تڑپوں بلبلوں ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے پہلے اس کا یادِ ابرو سے مراد ہے بموں کی یاد نبی یہ پاک کی مبارک ابرو کہتے بموں کی یاد اچھا بلبلوں سے مراد یہ پھول کا جو عاشق مشہور پرندہ ہے بلبل بل یہاں بلبل کی, بل کی جمع بلبلے ہیں اور یہ اس پرندے سے براد ہے یہاں جو اس کی مجازن مانا ہے نبی پاک علیہ السلات کے آشقوں سے بات ہو رہی ہے کہ اے آشکوں نبی پاک کے غلاموں ذرا تڑپو نبی پاک کی مبارک بھموں کو یاد کر کے کبھی نبی پاک کے عشق میں ان کی بمیں یاد کر کے ابرو مبارک یاد کر کے تڑپنے کا کہا جا رہا ہے آگے جو تخیل ہے نا جو کنیکٹوٹی ہے ذرا سمجھیے دام سے براد ہے جال اب آلہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذرا سمجھئے گا بات کو اشارہ کتنا خوبصورت ہے بلبلے تو پرندہ ہے نا قید کر دیا جاتا ہے تو اگر تم کسی شکاری کے جال میں پھنس گئے ہو نا تو اپنے محبوب کی یاد میں تڑپو اور کیونکہ جو تم تڑپو گے نا تو جال خود ہی پاش پاش ہو جائے گا تمہیں آزادی مل جائے گی اور مصیبت کے مارے آشقان رسول یادِ حبیب میں تڑپ جاؤ مصیبتوں کے جال ٹوٹ جائیں گے اور جو رسول میں تڑپنے سے وہ سکون ملے گا جو ہزار آزادی سے بھی نہیں مل سکتا اب یہاں جو ابرو ہے نظر غور کیجیے گا ابرو جو ہوتے ہیں انسان کے وہ ایک تلوار کی مانند بھی ہوتے ہیں تیر کی مانند بھی ہوتے ہیں تخل یہ ہے کہ اس ابرو کی یاد میں تڑپو تو تمہارے گر جو یہ گناہوں کا جال ہے مصیبتوں کا جال ہے میرے آقا ضرور کرم فرمائیں گے اور ان ابرو کی برکت سے وہ جال کٹ جائے گا اور ایک اور بھی محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ اشارہ یا ابرو سے کام ہو جاتے ہیں بڑے لوگ اپنے ابرو سے اشارہ کر دیں ان کا یہی اشارہ کام بنا دیا کرتا ہے تو ان کی یاد میں تڑپتے رہو ایک اشارہ ہونا ہے تمہاری بگڑی بن جانی ہے مفتی اعظم ہند مستان صاحب نوری حضرت اسی بات کو ایک اور خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں سلاسل مسائل کے ابرو سے کاٹو کہاں تک مسائل گوارا کروں میں یعنی آقا میرے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں اب اپنے ابروئے کرم سے ایسا اشارہ کر دیں کہ وہ کٹ جائیں میں کب تک مسائل کو برداشت کرتا رہوں تو یہی انداز اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اے دنیا کے جال میں گرفتار لوگوں مصیبتوں کے جال میں گرفتار لوگوں اگر جال میں پھنس گئے ہونا تو ایک کام کرو نبی یہ پاک کے مبارک ابرو یاد کر کے تڑپنا شروع کر دو مچلنا شروع کر دو تمہارا تڑپنا مچلنا ہی مسائل کو کاٹ دے گا اور نبی پاک کا اشارہ ابرو ہو گیا تو ویسے یہ جال کٹ جائیں گے بہت خوبصورت تخیل ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اعلیت فرماتے ہیں یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو بلو بلبلو بلو ہل ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا اسلامی بھائیو اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو خلد اکرام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں یہاں مفلسوں سے مراد یہ ہے جو لوگ محتاج ہوتے ہیں حضور کی گلی کے جو بنگتا ہے ان کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے اور باغ خود جنت کا باغ سبحان اللہ سبحان اللہ آل فرماتے ہیں کہ اے در مصطفیٰ کے بھکاریوں، مدینہ پاک کی گلی میں ڈیرا جما لو انشاء اللہ میرے آکا اسرات کی عطا سے بھیک پتہ کیا ملنی ہے اب ذرا غور کریں دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے دربار میں چلا جائیں کہیں پیسے مل جائیں گے بہت سخی ہوا تو ہیرے دے, دے, دے گا کوئی زمین دے دے, دے گا مگر یہاں بھیک میں جنت کا باغ ملنا ہے یہاں نبی پاک جب بھی فرمائیں گے نا تو جنت کا باغ تمہیں عطا فرما دیں گے سبحان اللہ ارے نبی پاک کے در پر حاضر ہو جائے اس کے لیے جنت کے باغ کی بشارت ہے پیارے آقا خود ہی فرماتے ہیں نا منزار اور قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی آکا کی شفاعت مل گئی تو جنت میں مل بل گئی بلکہ مدینہ پاک میں تو خود جنت کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں ریاض الجنہ جنت کی کیاری جو مسجد نبی شریف کے اندر ہے جو اس میں آج دنیا میں چلا جائے وہ جنت میں گیا کیوں وہ ٹکڑا جنت میں جانا ہے سبحان اللہ آج بھی مدینہ منورہ میں اگر کسی کو جنت کا نظارہ کرنا ہے تو موجود ہے جب لے وہ پہاڑ ہے جو جنت میں جائے گا مدینہ پاک کی کئی وادیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد کہ جنت کی وادیاں ہیں اللہ اکبر جبھی تو ایک شاعر لکھتے ہیں جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آج جا کر مدینہ پاک میں جنت کی زیارت کی جا سکتی ہے تو جو وہاں مفلس بن کر وہاں گدا بن کر وہاں آکا کے در پر پہنچ جائے وہاں میں ملتا کیا ہے باغ خلد مل جاتا ہے جنت کا باغ مل جاتا ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کیا خوبصورت بات حضرت لکھتے ہیں کہ مفلسوں کچھ بھی نہیں ہے نا کوئی بات نہیں آکا کے در چلے جاؤ وہاں سب کے کام بڑھ جاتے ہیں وہاں سب کی بگڑی بن جاتی ہے مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا مفلسوں کی گلی میں جا پڑو پلسو ال کی گلی میں جا پڑو ہاں جا پڑو ہا جا پڑو, پڑو, پڑو باغ کھل اکرام ہو ہی جائے گا باغ کھل اکرام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا خوبصورت شیر سنیے آلو ان کی نظر سیدھی رہے آلو ان کی نظر سیدھی رہے بورو کا بھی کام ہو ہی جائے گا بڑا انوکھا شیر ہے بڑا عجیب ٹاپک آلہ حضرت نے اس شیر میں تلاش کیا ہے اکلوں سے مراد کیا ہے عقل والے ٹھیک ہے؟ نظر سیدھی رہنا مہربانی کرتے رہنا اور بوروں سے مراد یہ بور کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے دیوانہ کم فہم کم عقل اب یہاں اعلی حضرت عقل والوں سے بات کر رہے ہیں کہ اے عقل والوں اپنی عقل پر ناز کرنے والوں ہم دیوانوں کو حکیر نہ جانو سرکار کا کرم ہو گیا نا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا ہاں یاد رہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی عقل پر بڑا غرور کرتے ہیں میں اتنا پڑھا لکھا ہوں میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں نبی پاک علیہ سلاط وسلام کی جس پر نظر پڑ جائے نا اور جس کو سرکار کا عشق نصیب ہو جائے اور جو نبی پاک کا دیوانہ ہو جائے عقل مند تو وہی ہے شاعر لکھتے ہیں نا جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا نبی پاک کا فہم جسے نصیب ہو گیا پیارے آکا کی شان کا ادراک ہو گیا تو وہ تو دیوانہ ہو جائے گا پھر وہ نبی پاک علیہ سلاد والس پر دیوانہ وار اپنا سب کچھ قربان کر دے گا اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں ذرا امام اہل سنت کا ہی ایک شعر آپ کو سنا کے سمجھانا چاہتا ہوں امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت فقط شاعر نہیں تھے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اس قدر علم کے بڑے سمندر ہیں کہ آج بھی آپ کی ذات پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے آپ کے شعبے آپ کو جتنے علوم حاصل تھے ان علوم پر لوگ آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کرنے والے کو تو عقلمند مانیں گے نا اس ہستی کی عقل کا عالم کیا ہوگا جس کی ذات کے کئی شعبوں پر الگ الگ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اتنا بڑا عقل مند آدمی پتا الادرت کیا کہتے ہیں الاد رت اپنے آپ سے ایک شعر میں کہتے ہیں رضا کسی سگے تہبا کے پاؤں بھی چوبے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ساری دنیا میں ہیں مگر یہ عقل والا کام کیا کہ نہیں کہ مدینے کے کسی کتے کے پیر بھی چوبے کہ نہیں اللہ غنی یہ ہے دیوانگی عقل زیادہ ہونے کا مقصد یہی ہے ارے اصل عقل وہی ہے جو سرکار کے قدموں پر قربان ہو جائے لیکن جو عقل سے اسلام کے معاملات کو تولتے ہیں لاجکس تلاش کرتے ہیں یہ صحابہ نے کیوں کیا یہ اسلام میں حکم کیوں نازل ہوا ہمارا کام چون چرا کرنا نہیں ہے اپنی عقلوں کو بھی نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیں شاعر لکھتے ہیں نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ اگر تمہارے اعمال کی بنیاد عشق پر ہے تو پھر بیڑا پار ہو جانا ہے دیکھے نا آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کا جو کود پڑنا ہے اکل تو کہتی تھی کہ کودیں گے تو جل جائیں گے مگر عشق نے کہا تھا کہ رب کا حکم ہے رب کی رضا اس میں ہے تو میرا رب بچانے والا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت شعر شاعر مشرق نے کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی اکل تو سوچتی رہ گئی تھی مگر آتش نمرود میں عشق نے چھلانگ لگا دی تو یہ وہ بات ہے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اے عقل مندوں اپنی عقلوں پر اتنا ناز نہ کرو ہمیں کم فہم سمجھتے ہو ہمیں دیوانہ سمجھتے ہم دیوانے ہی ٹھیک ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے لیکن جب نبی پاک کی نگاہ ہم پر پڑ گئی نا ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا بھی کام ہو جائے گا سبھی اللہ ایک اور شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں جو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے اور پھر اسلام میں لاجکس تلاش کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا تو بات یہ ہے کہ عشق ہو عقل بھی اللہ ہمیں عشق والی دے سوچ بھی عشق والی دے ہمیں کان بھی عشق والے چاہیے جو ابھی یہ پاک کی تعریف سننے والے ہوں اللہ کرے زبان بھی عشق والی ہو جو بس سرکار کی سنا خانی کرنے والی ہو تو پھر یہ تمام چیزیں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں گی تو بیڑا پار ہو جائے گا عقل واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن جب تک نعمت ہے جب سیدھی چلتی رہے امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی تو کہا نا کہ چور بڑا عقل مند ہوتا ہے ڈاکو بڑا عقل مند ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسی پلاننگ کر لیتا ہے کہ پولیس کو چکما دے جاتا ہے بڑے بڑے چیٹر لوگ ہوتے ہیں جو ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں عقل ہوتی جبھی ہی کرتے ہیں نا عقل ہونا بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ وہ سیدھی رہے وہ اللہ کی اطاعت میں رہے پھر وہ عقل کام کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوف خدا والی عشق رسول والی اللہ اور اس کے رسول نصیب فرمائے تو پھر بیڑا پار ہے اللہ کرے عقل سے مل میں دین لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور دین کا بڑا کام کریں تو پھر یہ عقل کام کی ہے پنجابی شاعر بھی لکھتے ہیں نا عشق دے ہی نمبر لے گئے عقل مندا گالیاں یعنی عشق والے جو نمبر لے جاتے ہیں اور عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں ہاں وہ ایک اور پنجابی لوگ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں ایسی من والے سوچڑ والے نہیں ہیں جب نبی پاک علیہ سرۃ کے احکام سامنے آ جائے تو لبائک ہمیں آقا کی بات ماننی ہے اپنی اکلیں وہاں قربان کر دیں تھوڑی ہے نا ہماری عقلیں جہاں تک سوچ سکیں گے وہاں تک سوچیں گے ہر چیز تو نہیں سوچ سکیں گے تو قربان کر دیں تو بہرحال بہت خوبصورت شعر ہے آلادرت ان عقل مندوں کو سمجھا رہے ہیں آکلوں ان کی نظر سیدھی رہے بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا کلوں کی نظر سیدھی رہے سیدھی رہے سیدھی رہے سیدھی رہے بورو کا بھی کام ہو, ہی جائے ہو جائے گا بورو کا بھی کام ہو ہی جائے گا خان اللہ، خان اللہ، خوبصورت ترین شعر ویسے بھی آلہ حضرت کا مقتہ جو ہے وہ اترے کلام ہوتا ہے اس مقتے میں کیا بات کر رہے ہیں آلہ حضرت اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اللہ ہو ونی یقین کریں یہ شعر اتنی جگہ زندگی میں کام آتا ہے بتاتا ہوں اس کے معنی انشاءاللہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا پہلے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں آرام یعنی سخ, چین آرام ہو جانا سخ ہو جانا امام علیہسل ہم جا رہے ہیں کہ اے عبد مستفی احمد رضا ہر کام کے لیے خدا نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیرے پریشان دل کو بھی مقررہ وقت پر حاضری مدیرہ بھی رسیب ہو جائے گی. زیارت مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے گا ضرور آرام آ جائے گا کیونکہ بیمار مستفیٰ کو تو آرام سرکار علیہ اشرۃ اسلام کے قدموں میں آنا ہے کیونکہ مدینہ دارالامن ہے وہاں جانے سے امن و سکون بندہ پا لیتا ہے اب یہاں تو ایک تو شیر کا مطلب یہ ہے دوسرا ہم سب کے لیے مطلب ایک اور بھی نکالا جا سکتا ہے اور یہ اگر اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا میرے ساتھ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا میرا فلاں معاملہ حل نہیں ہو رہا اگر یہ شعر آدرت کا یاد آ جائے کہ اہ رضا ہر کام کا ایک وقت ہے وقت آئے گا تو میرا انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا میرے حق میں بہتر ہوا تو معاملہ میرا ٹھیک ہو جائے گا اور دل کو آرام بھی مل جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک ایک وقت وقت ہے ہے ایک وقت ہے, ایک وقت ہے, ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے ہو جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا لطف ان کا آم ہو ہی جائے گا شاد ہر نا ہو ہی جائے گا ان شاء اللہ ضرور لطف عام ہوگا اور نبی پاک کے لطف و کرم سے ہم بھی فیضیاب ہوں گے الحمد امام علیہ سنت کا جب بھی کلام پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک سے سچا عشق نصیب فرمائے ان کی سچی غلامی عطا فرمائے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نے رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم